زندہ باد اہم زندہ باد پر چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے Ahmadiyya zindabad Ahmadiyya zindabad Ahmadiyya zindabad Ahmadiyya zindabad A'udhu billahi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 فیلینکل کفو یقین اللہ ان کی جو ایمان لائے مدافعت کرتا ہے یقین اللہ کسی خیالت کرنے والے ناشکرے شکرے کو پسند نہیں کرتا اذن للذین ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ وَهُمْ بِبَعْضِ ظِلِّهِمْ صَامِعٌ وَبَيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كثيرا نوی ازی یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نہ حق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بڑھا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے اللہ دینا امرو امرو بل مروفی و نو انتل جنہیں اگر ہم زمین میں تم عطا کریں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور ہر بات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے علیکم اللہ وشہلہ إلا واحد ورسوله کلہ واشد محمد رسول من ملشی تورگین بسم اللہ رحم رہی الحمد للہ رب الرحمن اللہ علمی رحمیوں نب ن تو مستقر رضوان اللہ علیہم کی شان ان کے فضائل ان کے نمونوں کے حوالے سے بیان کیا تھا بعض صحابہ کی زندگیوں کے حالات بیان کیا تھے اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی وجہ بیان نہیں کر سکا بعد میں لوگوں کے خطوط سے مجھے احساس ہوا کہ جو کم از کم جو نوٹس میں نے لیے تھے وہ بیان کر دوں تاکہ جہاں صحابہ کے حالات کا علم ہو ان کی قربانیوں کا علم ہو وہاں ہمیں ان کے نمونوں کو اپنانے کی طرف جوئی پیدا ہو لہذا آج میں اسی والے سے پھر بات کروں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی ابو عبیدہ بن جراح تھے ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے یقین ان, ان کا ایک مقام تھا وہ سی خصوصیات کے حامل تھے لیکن آپ کے امین ہونے کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صنعت عطا کی ہے اس کا روایت میں یوں ذکر ملتا ہے کہ نجران کے وفت نے جب نجران والوں سے کسی کو خراج وصول کرنے کے لیے بھجوانے کے لیے کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ضرور ایسا شخص بھیجوں گا یعنی ایک ایسا امین جو سراسر امین ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و کے صحابہ گردن صحابہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون ہے وہ شخص جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز بخش رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبید کڑے ہو جائیں اور حضرت ابویدہ کو وہاں بھیجنے کا ارشاد فرمایا ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی حضرت انس رض سے اس طرح روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے اور, اور اے میری امت ہمارے امین عبیدہ بن جراح ہیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا پھر غزوہ ہہد میں آپ کے ایک ایسے واقعہ کا ذکر ملتا ہے جس نے آپ کو ایک عظیم مرتبہ عطا کر دیا عہد کی جنگ میں جب دشمنان اسلام کی طرف سے بڑی شدت سے پتھر پھینکے جا رہے تھے جب جنگ پر پاسا پلٹا پہلے مسلمانوں کی جیت ہوئی پھر ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور اس کو پتھر بھی پھینکے آ حضرت پتھر پھینکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سے باز پتھر لگے اور آپ کے خود خود کی دو کڑیاں جو چہرے پر پڑھنا ہوا تھا لوہے کی کڑیاں تھیں ٹوٹ کر آپ کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں تو حضرت ابو پیدا تھے جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی رخسار سے یہ کڑیاں نکال لیں حضرت ابو بکر رجتا لان ہو بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایک کڑی کو انہوں نے اپنے دانتوں سے پکڑا اور زور سے کھینچا اندر بڑی در ہوئی تھی تو وہ باہر نکل آئی لیکن اتنا زور لگانا پڑا کہ جب وہ کڑی کڑی باہر نکلی تو جھٹکے سے وہ بیدہ پیچھے گرے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اگلا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا <تصفح> پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اسی طرح دانتوں میں دبا کر کھینچا تو آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور پھر آپ اسی طرح پیچھے گرے اتنی زور سے اتنی گہرائی سے وہ اندر خوبی ہوئی تھیں چہرے مبارک پر تو یہ ہے وہ عشق و فدائیت کا واقعہ جو رہتی دنیا تک وہ عبیدہ کا ذکر زندہ رکھے گا لوگ کہتے ہیں اس کہا کرتے تھے روایت میں آتا ہے کہ اگلے دو ٹوٹے ہوئے دانتوں والا شخص اتنا خوبصورت ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنے حضرت وہ پیدا تھے عموماً دانت ٹوٹنے سے تھوڑی سی شکل فرق پڑ جاتا ہے لیکن کہتے ہیں ان کے دانت ٹوٹنے کے باوجود ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ان کی عزی آپس کے تعاون اور حکمت سے معاملے کو طے کرنے کا واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک مہم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ناس کو دشر کا سردار بنا کر بھیجا وہاں جا کر پتہ چلا دشمن کی تعداد زیادہ ہے ان کے لشکر میں صرف زیادہ تر عرابی تھے اور مہاجرین اور بڑے صحابہ کم تھے اس پر حضرت عمر بن آس نے مزید مدد طلب کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھجوایا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو یہ فرمائی کہ دونوں عمرہ باہم تعاون سے کام کرنا مگر امر بناس نے اس خیال سے کہ یہ فوج تو مدد کے لیے آئی ہے اس لیے ان کتابیں ہے جو نئی کمک پہنچی تھی ابو عبیدہ کے سپاہیوں کو براہ راست انہوں نے ہدایت دینی شروع کر دی اور حضرت ابو عبیدہ کے تحت جو بزرگ صحابہ تھے ان کے کہنے کے باوجود کہ ابو عبیدہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر اور آزاد کر کے آزاد طور پر فوج کا سردار بنا کر بھیجا ہے امیر بنا کے بھیجا ہے اور فرمایا تھا ایک دوسرے سے تعاون کر کے کاروائی کرنا کہ امر ناس بھی اپنے لشکر کے رشتے ہیں یہ اپنے لشکر صدار دار ہیں لیکن آپ اس میں تعاون سے کاروائی کرنا لیکن امر ناس نے کہا کہ امیر تو میں ہی ہوں کیونکہ پہلے مجھے بھیجا گیا ہے. اس موقع پر بجائے کسی بحث میں پڑنے کے حضرت عبیدا نے کہا کہ گو کے مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد امیر کے طور پر بھجوایا ہے مگر ساتھ ہی باہمی تعاون کا بھی ارشاد فرمایا تھا اس لیے میں اس لیے میری طرف سے آپ کو تعاون نہیں ملے گا چاہے آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں میں ہر بات میں آپ, کو, آپ کی بات مانوں گا بس یہ ہے موقع کی نزاکت کے لحاظ سے صحیح فیصلہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو بچھوڑ دینا یہ تعاون وہاں ہی ہے جو آج مسلمانوں کی طاقت کو ایک عظیم طاقت بنا سکتا ہے جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کاش کے مسلمان لیڈروں کو بھی اتنی عقل آ جائے کہ اس طرح آپ اس میں تعاون کریں اور حکومت کو انصاف سے چلانے اور دشمن کو اپنا گرویدہ کر لینے کی بھی مثالیں خرطو عبیدہ کی ذات میں ہی ملتی ہیں جب بادشاہ رحوم نے ملک بھر سے فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجیں اس وقت مسلمانوں کی لشکر کے لشکر سردار ابو عبیدہ تھے پہلے فتوحات ہوئی تھیں مسلمانوں کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا پھر ایک بڑی فوج بھیجی شہن شہروں میں عیسائیوں کے بہت سارے علاقوں پر شہروں پر قبضہ تھا مسلمانوں کا حضرت عبیدہ نے جرنیلوں سے مشورے کے بعد اس وقت یہ حکمت عملی اختیار کی کہ فی الحال بعض شہر ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جو علاقہ مسلمان فتح کر چکے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے لیکن کیونکہ فتح کے بعد وہاں کے غیر باشندوں سے جزیہ اور خراج وصول کر چکے تھے اسے آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا ان سب لوگوں کو کہ فی حال ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتے اس لیے یہ رقم جو ہم نے تم سے بطور جزیہ اور خراج وصول کی ہے اسے ہم واپس کرتے ہیں چنانچہ ہم اس کے اور پفتوا علاقے کے لوگوں کی جو لاکھوں میں تھی وہ واپس کر دی اس انصاف اور ایمانت کی ادائیگی کا غیر مسلموں پر اتنا اثر ہوا کہ مقامی عیسائی باشندے مسلمانوں پر رسول کرتے ہوئے روتے تھے اور دل سے یہ دعا کر رہے تھے کہ خدا تمہیں پھر جلد واپس لائے یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر عدل و انصاف کے وہ معیار قائم کیے جن کا تصور بھی نہ پہلے کوئی کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا آج دنیا کے امن کی ضمانت یہ عدل و انصاف اور امانت کا حق ادا کرنے سے ہی ہو سکتی نہ کہ بڑی حکومتوں کا چھوٹی حکومتوں کو مجبور کرنا کہ ہماری مرضی کے ساتھ مطابق چلو ورنہ تمہارے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور نہ ہی یہ ہے جو اکثر مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے کہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے پھر ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانے اکثر لیٹر بھر رہے ہیں اور نارا لگاتے ہیں رسول کا اور صحابہ کی محبت کا پھر حضرت عباس ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے فیاضی اور صلی رحمی میں مشہور تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس قریش میں سے سب سے زیادہ سخی اور صلہ رحمی کرنے والے اس بات کو سن کر حضرت عباس نے ستر غلام آزاد کر دیے یہ تھے ان لوگوں کی ثقافت کے معیار پھر حضرت جعفر ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچاد بھائی تھے حضرت علی کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی اور مکہ میں حالات کی وجہ سے حفشہ ہجرت کی مکے والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے اپنے دو سرداروں کو بہت سے تحائف دے کر حفشہ بھیجا اور وہاں کے سرداروں وغیرہ کے لیے تحفے بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان اپنا دین چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں تمہارے ملک میں اور تمہارا دین بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا بالکل نیا دین ہے اور اس ذریعے سے انہوں نے سرداروں کے ذریعے سے بڑے لوگوں کے ذریعے سے یہ سفارش کروانی چاہیے ان کو تحفے دے کر کہ شاہ حفشا سے ہماری ملاقات کروا دوں اور اسی طرح وہ شاہ بادشاہ کے لیے بھی بہت سے طائف لے کر گئے تھے ملاقات ہوئی بادشاہ کو تحائف بھی انہوں نے دیے بہرحال نجاشی نے شاہ افشا تھے مسلمانوں کو ان کی بات سننے کے بعد کافروں کی یا مکہ کے نمائندوں کی اپنے دربار میں بلایا مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں گئے کہ پتہ نہیں کیا اصل رکھ ہوتا ہے ہم سے نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے نہ ہی کسی پہلی امت کا دین اختیار کرتے ہو تم کیا ہے تم نے نہ ہمارا یعنی عیسائیت حضرت جعفر علان ہو نے اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی اور کہا کہ اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے بوتوں کی پرستش کرتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاری کرنا اور رشتہ داروں سے بسلوکی کرنا ہمارا معمول تھا ہم میں سے طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول مبوس فرمایا جس کی شرافت اور صد کو ایمانت اور پاک دامنی اور خاندانی نجابت سے ہم خوب واقف تھے اس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلایا اور یہ تعلیم دی کہ ہم خدا کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نہ ہی بوتوں کی پرستش کریں اس نے ہمیں صد و ایمانت سلا رحمی پڑوسیوں سے سلوک اور بلا وجہ لڑائی اور خون بہانے سے منع کیا بے حیائیوں سے بچ... بے حیائی... حیائیوں سے بچنے کا کہا جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے اور پاک تامنوں پر الزام لگانے سے منع کیا ہمیں حکم دیا کہ ہم خدائے واحد عبادت کریں ہم نے اسے قبول کیا اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اس, اس بات کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمیں ازیتیں دیں تکلیفوں میں ڈالا اور جب انتہا ہو گئی تو ہم اپنا ملک چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں کیونکہ آپ کے عدل و انصاف کا شہرا سنا تھا اے بادشاہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہم کو کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی نجاشی اس سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تمہارے رسول پر جو کلام اترا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ پڑھ کر سناؤ اس پر انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی اور اس خوش الحانی سے پڑھیں کہ نجاشی رونے لگا آنکھوں میں اس کے آنسو اور کہا کہ خدا کی قسم لگتا ہے یہ کلام اور موسا کا کلام ایک ہی سر سے ہیں اور مکے کے سفیروں کو کہا کہ میں تمہیں یہ لوگ واپس نہیں کروں گا یہ اب یہیں رہیں گے ان مکے کے سفیروں نے مشرے کے بعد یہ ترکیب کی کہ بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق نہیں مانتے اور اس کا درجہ کم کرتے ہیں بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں میں عقیدہ پوچھا اس پر حضرت جعفر نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مریم کو عطا فرمایا نجاشی نے زمین سے ایک دن کا اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مقام اس تنقے کے برابر بھی زیادہ نہیں جو تم نے بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو کہا کہ یہاں تمہیں مکمل آزادی ہے آپ کی حکمت فراست اور علم نے مسلمانوں کو وہاں نے کے سامان مہیا فرما دیے ایک صحابی مصحف بن عمیر تھے ان کی والدہ بڑی ماردار, مالدار تھیں بڑے امیر لوگ تھے بڑے ناز و نیب میں پلے بڑے تھے بڑا اعلی لباس پہنا کرتے تھے بڑے خوبصورت جوان تھے سعد میں ابی وکاس کہتے ہیں کہ مذہب کو حس کو آسائش کے زمانے میں میں نے دیکھا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی دیکھا ہے آپ نے راہ محلوں میں بڑے دکھ برداشت کیے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو بڑے ناز و نیم میں پلا بڑا تھا اس کی یہ حالت تھی سختیوں کی وجہ سے کہ جسم سے جلد اس طرح اترتی ہے جس طرح صاحب کی کینچڑی اترتی ہے ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مذہب کو اس حالت میں دیکھا کہ مجلس میں آئے تو پیوند شدہ کپڑوں میں پیوند بھی چمڑے کے لگے ہوئے تھے کپڑے کے پیوند بھی نہیں تھے جو چمڑا کہیں سے ملا وہ اسی سے پیوند لگا لیا کپڑوں پہ لباس پر صحابہ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر سر جھکا لیے بہت سنوں نے ان کو ان کی شو شوق پہلے دیکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی مدد کرنے سے بھی وہ معذور تھے جب مجلس میں آ کر مذہب نے سلام کیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی محبتِ السلام کا جواب دیا اور اس امیر شخص کی پہلی حالت اور موجودہ حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر انہیں حوصلہ دینے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ دنیا داروں کو ان کی دنیا نصیب ہو میں نے مذہب کو اس زمانے میں بھی دیکھا ہے جب شہر مکہ میں ان سے بڑھ کر کوئی صاحب ثروت نہیں تھا یہ ماں باپ کی عزیز ترین اولاد تھی اور اسے کھانے پینے کی ہر اعلی نعمت میسر تھی مگر خدا کے رسول کی محبت نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے اور اس نے وہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا پھر خدا نے اس کے چہرے کو نور عطا کر دیا مذہب کو اور اس کو تبلیغ کرنے کا بھی خوب مل تھا بڑے پیار سے تبلیغ کرتے تھے اگر پس اور کہا کرتے تھے تبلیغ کرنے والوں کو کہ اگر پسند آئے میری باتیں تو سنو نا پسند آئے تو نہ سنو اٹھ کے چلے جاؤ اور اس طرح مدینہ کے اجنبی لوگوں تک پیغام حق آپ نے پہنچایا اور بہت سارے لوگوں آپ کی وجہ سے تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو حضرت مسعب بن روی ایک نصاد انسا... س... آ... بن روی ایک اور انصاری صاحب بھی تھے جب مدینہ میں ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع کا سلسلہ قائم کیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا بھائی بنایا وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے خوب مہمان نوازی کی اور پھر کہا کہ اس اخوت کے رشتے کو بڑھانے کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آدھی جداد آپ کو دے دوں اور پھر یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں جسے آپ چاہیں میں طلب دے دیتا ہوں آپ شادی کریں حضرت عبدالرحمٰن بن اوف نے بھی کہا وہ مومنانہ شان تھی ان کی کہ تمہاری دولت تمہاری جداد تمہاری بیویاں تمہیں مبارک ہوں اللہ میں پرکٹ ڈالے اور کہنے لگے کہ میں تو ایک تاجر آدمی ہوں اپنا گزارا کر لوں گا تم صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو اور ہمارے جذبات کا بہت بہت شکریہ اس طرح انہوں نے تجارت کی اور ایک وقت تھا کہ وہ بڑے امیر تاجروں میں شمار ہوتے لاکھوں کروڑوں کی آمد ہو گئی ان کی حضرت سعد بن ربی جنگ عہد میں بھی شامل ہوئے تھے اور اس میں شہید ہوئے ان کا واقعہ یوں لکھا ہے ابھی بنکاب کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سعد بن ربی کا پتہ کرو اسے دشمنوں میں گھرے ہوئے میں نے جنگ کے دوران دیکھا تھا تو کہتے ہیں میں واضح سات کو آوازیں دیتا ہوا نکلا جب سات تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ زخم سے چور ہیں اور ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا انہیں کہ ہاں آن حضور صلی اللّہ علیہ و نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حضور صلی اللّہ علیہ و نے آپ کو سلام بھیجا اور حال کچھ ہے حضرت سعد نے جواب میں کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی سلام کہنا اور عرض کرنا کہ مجھے نیزوں اور تیروں کے شدید زخم پہنچے ہیں بظاہر بچنا ممکن نہیں لگتا اور یہ کہنا کہ یا رسول اللہ جتنے خدا کے پہلے بزرگ پہلے نبی گزرے ہیں جتنی ان کی آنکھیں اپنی قوم سے ٹھنڈی ہوئی خدا تعالیٰ ان سے بڑھ کر آپ کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کرے اور میری قوم کو سلام کے بعد یہ کہنا کہ جب تک خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اس امانت کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے یاد رکھو جب تک ایک شخص بھی تمہارے اندر موجود ہے زندہ موجود ہے اگر تم نے اس امانت کی حفاظت میں کوئی کمی دکھائی تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا یہ پیغام دے کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت حسین بن اسد بن انصاری ان کو حضب مذہب کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی ان کے روحانی مقام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تین حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک حالت بھی مجھ پر تاری رہے تو میں اپنے آپ کو اہل جنت میں سے سمجھوں گا پہلی بات یہ کہ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا کوئی اور تلاوت کرے اور میں سن رہا ہوں تو اس وقت مجھ پر جو خشیت کی حالت تاری ہوتی ہے قرآن کریم سن کر اگر وہ ہمیشہ رہے تو میں اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کروں دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلّم ارشاد برشاتماتے ہیں اور میں انتہائی توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنتا ہوں تو اس وقت میری جو حالت ہوتی ہے اگر وہ دائمی ہو جائے تو میں جنت میں سے ہو جاؤں تیسرے کہتے ہیں کہ جب میں کسی جنازے میں شامل ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا یہ جنازہ میرا ہے اور مجھے مجھے مجھ سے پرستش ہو رہی ہے اگر یہ حالت مستقل رہے جو خوف کی حالت ہے تو میں جنتیوں میں شمار اپنے آپ کو شمار کروں بہرحال یہ ان کی کمال خشیت الہی کی علامت ہے اور یہی حالت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی رہتی ہے اور انسان نیک کمال کی پھر کوشش بھی کرتا رہتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ یاد رہتا جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہر دفعہ ان کی حالت ہونا یہ ہو تو میں جنت مشمار ہوں ہر حالت جو مختلف صورتیں پیدا ہوئیں اور ہر دفعہ جو ان کی یہ حالت ہوتی ہے یہ بات ہی ثابت کرتی ہے کہ وہ یقیناً جنتیوں میں سے تھے اور خدا تعالیٰ کی ردا حاصل کرنے والے تھے ان کی ایک خصوصیت عبادت اور نماز سے گہری محبت ہے اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے بیماری میں بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے بعض دفعہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل تھا تب بھی مسجد آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز باجماعت کا ثواب نہ چھوٹے یہ تین لوگوں کی حالت اور یہ ہیں وہ مالی نمونے یہ جن گزاروں کے ہے آپ کی رائے بھی بڑی سائب ہوتی تھی بڑے اعلیٰ قسم کے مشورے دیا کرتے تھے حضرت عبر کے صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسید کی رائے آنے کے بعد فرماتے تھے کہ آپ اختلاف مناسب نہیں ہے اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا وقت جن انہوں نے پایا حضرت عمر کی خلافت کے دوران یہ فوت ہوئے اور خلافت سے غیر معمولی اعتعاد کا عملی نمونہ دکھایا آپ اوس قبیلے کے سردار تھے اور اپنے قبیلے کو کہا کہ کوئی دوسرا قبیلہ مدینے کا اختلاف کرتا یا نہیں کرتا ہم نے کوئی اختلاف نہیں کرنا اور حضتب کردی کران ہو کی بیت کرنی پھر ایک انصاری صحابی ابھی بنقاب تھے آبی عالم با تھے بڑی باقاعدگی سے پانچوں نمازیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے نمازوں کی پابندی کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ دو اشخاص کے بارے میں نماز پر نہیں آئے پھر آپ نے فرمایا کہ دو نمازیں فجر اور عشاء کمزور ایمانوں والوں اور منافقوں پر بڑی بھاری ہیں اگر ان کو علم ہو کہ ان نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو وہ ضرور ان نمازوں میں شامل ہوں خواہ انہیں اپنے گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے دونوں مادیں فجر اور عشاء کے بارے میں خاص تکیف رمایات بعض مسائل کے حل کی بھی ان کی روایات ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابھی بھی انقاب سے سوال کیا کہ ہمیں دوران سفر ایک چابک ملا ہے اونٹوں یا گھوڑوں کو چلانے کے لیے چانٹا ہے چابک ہے اس کا کیا کریں حضرت ابی نے جواب دیا یہ تو ایک چابک ہے مجھے ایک دفعہ سو دینار ملے تھے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ ایک گمشدہ چیز مجھے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو کہ یہ گمشدہ چیز مجھے ملی ہے جس کی ہے وہ لے لے جب ایک سال کے اعلان کے بعد بھی مالک نہ آیا تو میں وہ دینار لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال اور اعلان کرو چونچے مزید ایک سال اعلان کے بعد جب کوئی نہ آیا تو پھر حاضر ہو کر عرض کی کہ سال گزر گیا ہے کوئی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال اور اعلان کرو تیسرے سال اعلان کے باوجود جب کوئی نہیں آیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی مرتبہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ اب بے شک یہ دنار اپنے استعمال میں لے آؤ پس یہ ہیں تقوڑ کے معیار ایک دفعہ انہوں نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جب دعا کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات پر درود بھیجوں اگر دعا کا چوتھا حصہ میں درود پڑھا کروں تو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے درود پڑھ لو چاہو تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو اس پر حضرت ابی نے عرض کی کہ اگر آدھا وقت درود پڑھا کروں تو ٹھیک ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے حضرت ابی بن بنکاب نے عرض کی کہ اگر دو دو تہائی حصہ درود میں گزاروں تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو تب حضرت ابی نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یار رسول اللہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اپنی دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر تم اپنی دعاؤں کا زیادہ حصہ ضرورت پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم و غم کا خود متکفل ہو جائے گا تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہارے بلند درجات کا مجھے ہوگی آپ کو قرآن شریف سے بھی بہت محبت تھی آپ کثرت سے تلاوت کرتے تھے آپ کی ایمانت و دیانت بھی کمال کو پہنچی ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے ایک دفعہ آپ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا اور مدینہ کے قریبی قبائل بنی اذرا اور بنی سعد میں بھجوایا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کی واپسی پر مدینہ کے قریب ایک ایسے مخلص شخص سے واسطہ پڑا جس کے تمام اونٹوں پر ایک ایک سالہ اٹھنی زکوۃ بنتی تھی پرسوں اونٹ تھے اور ان کی زکوٰۃ ایک سالہ اٹھنی بنتی تھی میں نے اسے کہا کہ ایک سالہ اٹھنی زکوۃ دے دو اس نے کہا کہ ایک سالہ اٹھنی لے کر کیا کریں گے اس پر تو نہ سوار ہوا جا سکتا ہے نہ بوجھ لادا جا سکتا ہے میں آپ کو زکوٰۃ میں بڑی عمر کی خوبصورت جوان اٹھنی دیتا ہوں جو کسی کام بھی آئے حضرت ابھی بنکا کہنے لگے اس میں نے اسے کہا کہ میں تو محض ایک امین ہوں اور عمارت کٹھی کرنے آیا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا کہ بڑی اونٹ لوں دوسری طرف وہ شخص جو اخلاص والا تھا وہ اصرار کر رہا تھا کہ بڑی عمر کی اونٹنی لے لیں اس پر حضرت ابھی نے کہا کہ پھر تم خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہو کے بات کر لو اور اونٹنی پیش کر دو چنانچہ وہ صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پیش ہوئے اور تمام بات بیان کی اور کہا یہ بڑی اونٹنی قبول فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر تم دلی خوشی سے چاہتے ہو یہ اس کو دینا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا حضرت ابھی بڑے علمی آدمی بھی تھے قرآن کریم کا بھی خوب علم تھا انہیں مجالس میں خوب علمی باتیں ہوتی تھیں ان کی غرض کہ ان کا ایک مضبوط مقام تھا اور وہ بلند مقام تھا ان کا اور ان کے بلند مقام ان صاحب آگے ہیں ان کا فیض آج بھی جاری ہے اور ہم ان کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت وسیم علیہ وسلّات والسلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر سے دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے منہ موڑا بلکہ درحقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مصلوب ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کیے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خوشی سے دین کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا بلکہ بعض صحابہ نے جو یکلقت شہادت نہ پائی ان کو خیال گزرا کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کثر ہے جیسے کہ حسات میں اشارہ ہے مین ہوں نہبہ ناہبہ ہو اور منحومنتظر یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حوائز نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے مگر اس کشش نے ان کو ایسا مستانہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا فراف فرماتے ہیں مکے میں بیٹھ کر جو مومنین مومنین مومنین قریش نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا اللہ شاز و نادر وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت تھی نہ کوئی تلوار میان سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا بلکہ ان کو جسمانی مقابلہ کرنے سے سخت ممانعت تھی یہ صرف قوت ایمانی اور نور عرفان کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معرف الہیہ اور حقائق عالیہ دینیاں ان کے پاس موجود تھے لوگوں کو دکھلاتے تھے گالیاں سنتے تھے جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے پر کچھ ایسے نشے عشق مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو معاوض خطر میں ڈالتے اور اپنی قوم سے پرانے اور پرنفے تعلقات کو توڑ لیتے اس وقت وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور وصل اور قسم پرست اور قسم شاست کا زمانہ تھا اور آئندہ کی امیدیں ماننے کے لیے کسی قسم کے قرائن و علامات موجود نہ تھے سو انہوں نے اس غریب درویش کا جو دراصل ایک عظیم الشان بادشاہ تھا ایسے نازک زمانے میں وہ فضاری کے ساتھ محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا جس زمانے میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید خود اسی مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا جس کی مستی سے وہ اپنی جانے دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجے کا پیاسا چشمہ شینری پر بھی اختیار کھڑا ہو جاتا ہے سیر الخلافہ میں و فرماتے ہیں عربی اس کو تجمہ پڑھ دیتا ہوں میں علم رحم عکم اللّہ الص صاحت الص صحابت الحم کانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فخرا نوا انسان و باز ہوں کانوں کل اون و باز ہوں کل اذان و باز کل عیدی و باز کل ارجلِ رسول الرحمن وک اللہ ما عمل من عمل و جہاد من جوہدن وقان القلّہ صادرۃن بحا ذہی حاضی المناسبات وقان و یبنا بے یبون بحا مرزات رب القائنات رب العالمی اللہ آپ لوگ رحم فرمائے جان لو کہ سارے کے سارے صحابہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضاء و جوارے کی طرح تھے اور نوئے انسان کے فقر تھے خدا رحمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے بعض آنکھوں جیسے تھے بعض کانوں کی طرح اور بعض ان میں سے ہاتھوں کی مانی اور بعض پاؤں کی طرح تھے ان صحابہ نے جو بھی کام کیے یا جو بھی صحیح فرمائی وہ سب کچھ ان اعضاء کی مناسبت سے صادر ہوئے اور ان کی غرض اس سے محض رب کائنات رب العالمین کی رضا جوئی تھی اللہ تعالی ان روشن ستانوں کے نمونوں پہ چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے اور ہمارا بھی ہر عمل اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہو نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرمہ ریشہ ڈیفن تھالر صاحبہ اہلیہ فہیم ڈیفن تھالر صاحب ہالینڈ کا ہے جو آج کل بینین میں تھی گیارہ دسمبر کو بینین میں ہی اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے باسٹھ سال کی عمر وفات پا گئی انہ راجی ہوں یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بینک میں ملازمت کرتی تھی دو دو میں ان کی شادی اصلی ہو تو مشیراپے کی منظوری سے فہیم ڈیفن تھالر صاحب ڈچ احمدی ہیں ان سے ہوئی اس وقت مرحوما نے اسلام کو بولنے کیا تھا لیکن جماعت کے بارے میں دلچسپی رکھتی تھی شادی کے بعد انہوں نے رمضان کے مہینے میں تجربے کے طور پر روزے بھی رکھے فہیم صاحب ان کے جو خاون ہیں یہ بھی ڈش اہم بھی ہیں یہ بیان کرتے ہیں اسی دوران ایک دفعہ جب ہم باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا میں سمجھا کہ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے بعد میں مرحوما نے بتایا کہ وہ اپنا اور اہمیت کا موازنہ کر رہی تھی اور پھر یہ سمجھ کر کہ مجھ میں اور احمدیت میں بہت زیادہ فرق ہے میں تو کبھی بھی احمدی نہیں مسلم نہیں بن سکتی تو اس محرومی کے احساس نے مجھے رلا دیا تھا فہیم صاحب کے ساتھ گیمبیا کے دورے پہ گئی وہاں جماعت کاموں کو دیکھا انہوں نے اور اس کا ان پر بڑا اچھا اثر ہوا اور وہاں پھر انہوں نے فہیم صاحب نے رسول العظم کو بیعت فن دیا تو بیعت فن پڑھا شرائط بیت پڑھی لکھی ہوئی تھیں پہلے تو مرحوما نے کہہ دیا کہ میں اس پر کبھی دستخط نہیں کر سکوں کر سکتی لیکن بڑھنے کے بعد انہوں نے جلد ہی اٹھارہ مارچ دو ہزار کو بیت فارم پر کر دیا اور اس طرح وہ بیت فارم کا خط بھی مجھے لکھا خلاف سے مرحوما کی بہت محبت تھی جماعت کاموں میں اپنے میاں کی مدد کرتی تھیں جماعت ہالینڈ کے پریس سیکٹری بھی تھے وہ اور ترجمان مدد بھی کیا کرتی تھیں ان کی پھر جب وصیت کی تاریخ ہوئی اور وسیع کی تاریخ کا کو پتہ لگا خطبہ سنا میرا تو انہوں نے جلدی وصیت بھی کر لی پھر دو نو میں مرحومہ اپنے شوہر مکرم فہیم صاحب کے ساتھ وقف کر کے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بننے والے یتیم خانے کا بندوبست سنبھالنے کے لیے بینین افریقہ مغربی افریقہ چلی گئی بظاہر یہ ایک جذباتی فیصلہ لگتا تھا کیونکہ مرحوما کی بینک میں بڑی اچھی نوکری تھی اس کو چھوڑ کے گئی تھی مربی انچارج ہالینڈ نے کہا کہ میں نے ان سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ حالات افریقہ کے بڑے اتنے آرام دہ نہیں ہیں تاکہ ذہنی طور پر تیار ہوں تو مرحوما نے کہا مربی صاحب مجھے یہ سب نہ بتائیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے ان کے رشتہ داروں نے بھی انہیں کہا کہ افریقہ چلی گئی ہیں آپ اور وہاں پتا ہے انہوں نے سمجھا کہ جماعت ہوں گی ابھی کوئی کمپنی کی طرح ہے کہ کمپنیوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں رہتا تو تم یہ نہ ہو کہ وہیں جا کے پھر نہ ادھر کی رہو نہ ادھر کی رہو تو انہوں نے ان کو جواب دیا اپنے رشتہ داروں کو عیسائیوں کو کہ بڑا پختہ ایمان تھا اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جماعت ایک کمپنی کی طرح نہیں ہے جو کبھی دیوالیہ ہو جائے تو کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتی اور اگر جہاں تک میرا تعلق ہے اگر میں فوت ہو گئی تو میں اس بات کو پسند کروں گی کہ اسی یتیم خانے میں دفن کی جاؤں برہوما جو یورپی معاشرے کی پلی بڑی تھی اور بڑی اچھی نوکری بھی تھی اس کے باوجود افریقہ میں انہوں نے بڑے مشکل حالات میں بڑے آسن رنگ میں اپنا وقف نبھایا اور بڑی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیئے نمازوں کی پابند تھی وہ جب سہدی ہوئی باقاعدہ نمازیں پڑھنے والی تہشت گزار بھی بن گئیں پھر کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھی بلکہ دوسروں کے بھی وقت پر نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی خطبہ بڑی باقاعدگی سے اور توجر سنتی تھی اور تمام باتوں پر جو جو باتیں اگر نصیحت والی ہیں تو عمل کرنے کی کوشش کرتی اسلام اور احمدیہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب دیگر احباب دوسرے جو احمدی تھے اسلامی تعلیمات پر جس کو دیکھتے ہیں کہ پوری طرح عمل نہیں کرتے تو بڑی غمزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کیوں یہ لوگ احمدی ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے قرآن کریم کی باقاعدگی سے تلاوت کرتیں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہیں اولاد ان کی نہیں تھی یتیم خانے کے انچارج تھے ان کو اپنے بچے سمجھائے انہوں نے احمدی آئی صاحب مینٹی فورس کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دارالکرام جو وہاں کا یتیم خانہ جماعت چلا رہی ہے مینٹی فورس دیکھنے کا گیا موقع ملا تو اس وقت دارالکرام میں دو ماہ سے لے کر بارہ سال تک کی عمر کے بچے تھے گو کے سٹاف موجود تھا لیکن دو ماہ کی یتیم بچی ہر وقت ان کی گود میں نے دیکھی کسی بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو بڑی فکر فکر مندی سے اس کی خاص خوراک اور دوائی کا انتظام کرتی اگر بچے کی تعلیمی رپورٹ میں کوئی توجہ دل بات ہوتی تو اس کو مختلف طریقے سے بہتر کرنے کے لیے بڑی فکر مندی کا اظہار کرتی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان سے کسی ذاتی ضرورت کے, کے حوالے سے یافت کیا یا کو ضرورت ہو تو بتائیں تو ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم تو وقف ہیں ہم نے وقف کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں تفیق دی ہے اور یتیم بچوں کی خدمت کا ہمیں موقع ملا ہوا ہے اور ہم بہت خوش ہیں ہمارے لیے کوئی فکر نہ کریں لیکن اگر ادارے کے انسان کے معاملہ میں کوئی معاملہ ہوتا اس کی بہتری کا معاملہ ہوتا تو فوراً توجہ دلاتی ہے. اسی طرح اطربیر صاحب جو جرمنی کے چیئرمین ہیومینٹی فسٹ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خامند فہیم صاحب نے بتایا کہ شروع سے ان کو لاٹری کھیلنے کا بڑا شوق تھا یورپ میں بڑا رواج ہے لاٹری کا جب ان کو بتایا گیا کہ اسلام میں اس کی عمانیت ہے تو فوراً اس کو ترک کر دیا اور لاٹری میں لگانے والی رقم ہفتہ وار مسجد کے چندے میں دینی شروع کر دی گیا. کہتے ہیں کہ دوروں کے بارے میں جب میں ان کو ملتا ہے دیتے میرے دوروں دوروں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب جرمنی کے دوروں میں ساتھ رہا کرتے ہیں ہمارے اطر صاحب تو کہتے ہیں بڑی جذباتی ہو جایا کرتی تھیں باتیں سن کے واقعات سن کے بڑی مہمان نواز تھیں وہاں کے لوگوں سے بڑا پیار اور عزت سے پیش آیا کرتی تھیں اسی محبت کی وجہ سے ان کے محلے کے جہاں وہ رہتی تھیں بینین میں محلے کے تمام لوگ ان کو ماما کہتے تھے اور اپنے ذاتی معاملات میں اسے مشورے کیا کرتے تھے وہاں کے امریک اختے ہیں بین ان کے اپنے چندے کی بڑی فکر ہوتی تھی ان کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ چندہ ادا کیا کرتی تھیں اور پورتنو ریجن کے مبلغ اسلحہ سے دو تین بار اظہار کیا کہ آپ ہمارا چندہ آ کر وصول کر لیا کریں وقت پہ ہمیشہ اپنا وسیعت کا چندہ ادا کر کے پہلی فرصت میں ادا کرتی اور جب آپ تحریک میں نے بیت الخطوب کی تعمیر ناؤ کے اس میں بھی انہوں نے بڑی خوشی سے حصہ لیا اور معلومات بھی چندوں کی لیتی رہتی تھی کہتے ہیں کہ احمدیہ دارالکرام یتیم خانے میں بڑی دلجمی اور محبت سے خلوص سے کام کرتی تھیں خار بچوں کو اٹھائے پھر ان کا بڑا خیال رکھتیں ان کی وفات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دار الکرام کے بچے اب یتیم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انٹرن اور مخلتق کا سلوک فرمائے اور ایسے با وفا اور رخ کی روح کو سمجھنے والے مزید اللہ تعالیٰ جماعت کو طا فرماتر ہے الحمدللہ للہ الحمد للہ ہین مدو ونست نی و نوز بلا شروع رنفین سی آتے میا دلا مہو ونشد اللہ ونش محمد رباد اللہ اند وی تل قربا ونہ نیل فاش من کر لکھوں تک اسکول ادوست لکھوں ملا دیکھنا ہے اکبر ए शाहे मक्की उमदनी सयदुलबरा ए शाहे मक्की उमदन सैदुलबरा तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा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 تُو میرا بھی حبیب ہے میں بو بےکریا شاہ کی مدنی سید البرا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم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 रोशन तुझी से आंख है ए नई अरे हुदा ए शाहे मकी उमदनी सैदुलबरा ए शाह है मी उमदनी सैदुलबरा ہے جانو جسم سو تری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سبو تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کیا میرے دل سج گھر تک اتر گیا میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والے اے سید البرا اے میرے وال مو صفی ہے سید الرا ऐ काश हमें समझते ना जालिम जुदा जुदा ऐ शाह हेम कुमदन सयद दुलबरा ए शाहे म कमदनी सैयदुलरा تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا مکی عمدنی سید رب جلیل کی تیرا دل جل بگا ہے سینہ تیرا جمال الٰہی کا مستقر قبلہ بھی تو ہے قبل نما بھی تیرا وجود شان خدا ہے تیر ادا میں جل بگل نورو بشر کا فرق مٹا تی ہے تیر نور بشر کا فرق متا تی ہے تیر خدا بزرگ تھیس مختصر ایشاہ میردنی سید البرا ایشاہ میرے عمد سید البرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا مکی مدنی سید ورا تیرے حضور تے میرا زانوے ادب میں جانتا نہیں ہوں کوئی پیشواد تیرے وجود کی ہوں میں وہ شاہبہ ثمر جس پر حیران رکھتا ہے رب البرا نظر ہر لہزہ میرے در پیزار ہے بولو ہر لہجہ میرے در پیازار ہیں بولوگ جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر جو تجھ سے میرے قرب کی رکھتے نہیں خبر اے شاہ م کی مدنی سید البرا مجھ سے گنا دبو زبت ہے ان کا دین ان سے مجھے کلام نہیں لیکن اس قدر اے وہ کہ مجھ سے رکھتا ہے پرخاش کا خیال اے آ سوئے من بدا ودی بست تبر از باغ با بے ترس کے من شاخ مصمرم مرم بادز خدا بعش عشق مد محمرم گر کو ای بہد با خدا سخت کافرم گر کو فرقی با, با خدا سخت کافرم اے عیشاہ مکی کی مدنی سید البر عیشاہے مَ کی مدنی سید البر تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشا ہے می امدنی سید الورا آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے بر سے ہے شرخ غرب پہ یک تیرا کرم تو مشرق نہ مغرب اے نور شش جہاد تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن اجم نے مجھے خرید لیا اک نگاہ کے ساتھ تو نے مجھے خرید لیا ایک نگاہ کے ساتھ اب تو ہی تو ہے تیروا میں ہوں کل عدم अब तू ही तू है तेरे सिवा मैं हूँ कल अदम। ऐ ऐशाह है मदन सैदुलबरा तुझ तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा ایشاہ کیمدنی سید برآ ہر لہذا بڑھ رہا ہے میرا تجھ سے پیار دیکھ سانسوں میں بس رہا ہے تیرا عشق دم بدم میری ہر ایک رات تری سمت ہے رواں تیرے سوا کسی طرف اٹھتا نہیں قدم اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تم اے کاش مجھ میں قوت پرواز ہو تو میں اڑتا ہوا بڑوں تری جانب سوے حرم تیرا ہی فیض ہے کوئی میری عطا نہیں تیرا ہی فیض ہے کوئی میری اتا نہیں ای چشمے رواں کے بخل خدا خدا ہم ای چشمے رواں کے بخل خدا دی ہم یک خطریں زبر کمال محمد جانو دلم فدائیں جمال محمد است خاکم نثار کو چلے محمدست خاکم نثار کو چلے محمد ایشا ہی مدنی सैद दुलबरा ए शाहे मक्के उमदनी सदुलबरा तुझ तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दुसरा तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दुसरा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 ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ریڈیو احمدیہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جبکہ اتوار کو ہمارا پروگرام آٹھ بجے شب شروع کیا جاتا ہے ہمارے مستقل سامعین یہ جانتے ہیں کہ پروگرام کے شروع میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا احمد صاحب خلیفت اج اللہ تعالیٰ بنسرہ عزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس کے بعد سامین ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب بارہ بجے تک یہ پروگرام ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر شب دس بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جبکہ دس بجے سے بارہ بجے تک کا پروگرام ہم اے ایف اے ایم فائیو پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر ہر ہفتے آتا ہے ہمارے کچھ پروگرام ہیں جن میں ہم فقی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ پروگرام ایسے ہیں جس میں ہم اسلام اور عصر حاضر کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے ہیں کچھ پروگرام ہیں جن پہ ہم حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدیِ محود علیہ السلّات وسلام کی حیات کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کی کتب کی بات کرتے ہیں اور مختلف اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کی عمومی جوابات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارا پہلا پروگرام ہر مہینے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا علی وسلم علی پر کوئی نہ کوئی پروگرام کوئی نہ کوئی پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سامن ریڈیو احمدیہ یک طرفہ پروگرام نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو پورا موقع فراہم کرتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر اس سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے اور یوں ہر ہفتے ہفتے اور اتوار کی شب ریڈیو احمدیہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج ریڈیو احمدیہ کا جو پروگرام ہے یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم اسلام اور مغرب یا مغرب اور رسر حاضر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں جو آج کے مسائل ہیں جو آج کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ دو جوان سال مربی اس پروگرام میں مہمان ہوا کرتے ہیں ہمارے پہلے مربی ہیں جن کا نام امتیاز احمد سرا صاحب ہے آج کے پروگرام میں ریڈیو احمدی امیر الخوش آمدید کہتا ہوں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے سامعین کی خدمت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ بہت شکریہ امتاز صاحب اسی طرح ہمارے ساتھ زاہد عابد صاحب موجود ہیں انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات یہ ہے کہ جو پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا ہے ریڈیو احمدیہ کا یہ ایک اچھا پروگرام ہے بہت سی سامعین کی طرف سے جو ای مجھے ملی ہیں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے اور سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سامعین کہ ہم اس پروگرام کو ایز اے گفتگو یا ایک ایسے پروگرام کے طور پر لے کے چلتے ہیں جس میں ہم مختلف مہمانوں کو مد کرتے ہیں اور جو خدمات اور جو صحیح اسلام کی حقیقی اشاعت اور ترویج کے لیے اور حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں آج کا بھی پروگرام اسی طرح جاری رہے گا آپ مختلف مہمانوں کو سنیں گے جو مسائل جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن جیسے ہمارا دستور ہے کہ پروگرام کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے ہم ایک موضوع آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو امتیاز احمد سرا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کے سامنے آج کا موضوع تفصیل کے ساتھ بیان کریں جی امتیاز صاحب اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بہت بہت صفی صاحب ہمارا آج کا پروگرام بھی جو ہمارے گزشتہ پروگرام ہیں اس کی ایک کڑی ہے اور جہاد کے مضمون کے اوپر ہمارا پروگرام ہے اور دراصل مغرب میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں نوجوان لڑکے جو اب خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ اسلام کے نام لے کر دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں عام لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں امریکہ میں گزشتہ دنوں ایک اسی طرح کا کچھ واقعہ ہوا جس میں ایک شخص نے گاڑی لے کر لوگوں کو گاڑی کے نیچے روندہ اور یہ سب اس نے اسلام کے نام پہ کیا بدقسمتی سے اب آسٹریلیا میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک مسلمان نے اس طرح کا کام کیا ہے اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے تو دراصل صفی صاحب اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو جہاد کا مضمون ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے واضح نہیں ہے جا. جماعت احمدیہ کی جب سے بنیاد رکھی گئی اس وقت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ سات وسلام نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تو وہ بیان کرنے سے پہلے یہ خلاصتاً میں آپ کے سامنے پچھلے پروگرام کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جہاد کا لفظ جہادہ سے ہے اور جس کے معنی ہیں مشقت برداشت کرنا اور کسی کام کرنے کے کرنے میں پوری طرح کوشش کرنا اور کسی قسم کی کمی نہ کرنا یہ جہاد کے لغوی معنی ہیں جب صفی صاحب آپ کو بھی معلوم ہے زاہد صاحب ہم نے اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کافی ڈیٹیل میں کہ جہاد کی چار بڑی اقسام ہیں اس میں نفس کا شیتا نفس نفس اور شیطان کے خلاف جہاد ہے جہاد بالقرآن ہے دعوت دعوت و تبلیغ ہے جہاد بالمال ہے جہاد بے سیف ہے تو نفس اور شیطان نفس اور شیطان کے خلاف جو جہاد ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے وَّین جاہدو فینہ النحدانا اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں میں رستوں کی طرف آنے کی توفیق دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ جب ایک غزوے سے آپ تشریف لا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ دراصل نفس کا جہاد نفس تھا تھی. شیطان کے خلاف کا جہاد تھا کہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا اور تقوا میں اور علم و عرفان میں ترقی کرنا یہ ہے پھر دوسرا زاہد صاحب جہاد جہاد بالکل ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلاۃ و تعلقہ فرینہ وجہ بہی جہاد کہ جہاد کبیر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے اور تبلیغ کی جائے جس طرح آپ نے شروع میں ارز جی کیا. شروع میں ہم نے بات جی پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد جو دیا قرار دیا جا رہا ہے وہ ایک تو نفس کا اور دوسرا یہ تبلیغ کا جو تبلیغ کا ہے جہاد بالکل تو یہ دوسری قسم کا جہاد تھا پھر جہاد بالمال کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ و جاہدو بھی اموالکم و فی سبیل اللہ کہ اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو تو اس میں اموال کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے اس میں مالی قربانیاں ہیں اور جو ایسے لوگ جو مالی طور پر کشائش نہیں رکھتے اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی غریب غربا کی مدد کرنا اپنے مال کے ذریعے سے یہ ایک تیسری قسم کا جہاد ہے تو اب سب یہ سب چوتھے قسم کے جہاد کی طرف آتے ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے سلام. فرمایا وسلم. کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں ठीक. تو وہ بڑا جہاد تو ہم نے ذکر کر دیا اب چھوٹا جہاد کیا ہے وہ ہے جہاد بے کا ٹھیک ہے اور قرآن کریم میں اور اگر ویسے سیرہ کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے نبوت کے 13 س... پہلے تیرہ سال نہایت تکالیف برداشت کی ہیں مظالم برداشت کیے ہیں مسلمانوں نے برداشت کی... مظالم برداشت کیے ہیں اور بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ و وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے آپ کا دفاع دفاع کر سکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت نہیں دی پھر ہجرت ہجرت کی مسلمانوں نے پھر دوسری ہجرت کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور جب ہجرت مدینہ کی ہے تو اس وقت آ, قریش مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کے دشمن تھے اور مذہب کے دشمن تھے انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قرآن کریم میں حزین علی اللہ یوقات علونہ و ان اللہ ع نثر قدیر اللہ ددین اخرجمن دیارحم بغیر حقن اللہ علو رب اللہ یعنی وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف ان کے اتنا کہنے پر نکالا گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور بغیر کسی وجہ کے ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا تو یہ تو زاہد صاحب وجوہات یہ تو جہاد کی مختلف اقسام ہیں جی بالکل تو امتیاز بھائی امتیاز صاحب ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو جیسے آپ نے بات کی حضمسیم عدالت السلام کی کہ ان کی جہاد کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور انہوں نے کس رنگ میں جہاد کا جو ہے وہ منظر پیش کیا اور خاص طور پر اس زمانے کے لیے جہاد کس قسم کا ہے تو بعض پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ جو خونی جہاد کہہ لیں اس کو یا جہاد ب سیف کا جو تصور ہے کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ اسلام کا چھٹا رکن ہے یہ بھی ایک है? اس میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن جو ہے وہ جہاد ب سیف ہے ٹھیک تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ بس خود ساختہ ہے <coughs> اور بعض با... پہلی سوا... پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام نے کوئی اپنی طرف سے تعلیم نہیں دی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے شریعت کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک آپ غیر شریع نبی تھے اور آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آئے اور آپ کی کامل پیروی کی اب آں حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح معود و مہدی معود علیہ صلام آئیں گے تو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب کہ وہ جنگ کو موقوف کر دے گا جا. تو یہ حضرت مسیح ماحد علیہ السّلہ وسلم نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بتایا تھا کہ جب مسیح ماؤد محض و محدی ماؤد علیہ السّط زمانے میں تشریف لائیں گے تو وہ جنگ کو جہاد کو موقوف کر دیں گے اور پھر آپ نے بڑے کھل کر اشعار میں بھی اور اپنی کتب میں بھی اس بات کو تحریر کیا کہ مسلمانوں کو کہ اب جہاد پر جانا درست نہیں ہے اگر آپ جنگ اور جہاد پر جائیں گے تو کافروں سے سخت حضیمت اٹھائیں گے آ فرماتے ہیں یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حضیمت اٹھائے گا ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے اب یہ دیکھ لیں صفی صاحب جی. کہ کیسے ایک کوئی کے طور پر بیان کر دیا کہ اگر آپ جہاد کا نام دیں گے نعرہ بلند کریں گے تو ہمیشہ کافیروں سے سخت عظیمت اٹھائی اٹھائی جائے گی اچھا یہ اشار کب کے ہیں یہ اشار مجھے سو سال سے سو سال سے زیادہ بالکل اب ہمارے سننے والے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج کے طور پر ہم یہ بات سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہر وہ تحریک جو جہاد کے نام پر شروع کی گئی اس کو جی. کہا گیا کہ یہ جہاد ہے جی اس کا ذرا حل بتا دیں کیا ہوا اس کا حل یہی تھا کہ جو آپ نے پہلے مصر پہلے شعر میں سنا ہے کہ وہ کافروں سے سخت حضیمت اٹھائے گا جی. تو جتنی بھی جہاد کے نعرہ بلند کر کے جنگ کی گئی مسلمانوں نے اور اس پہ ان کو حضیمت ہی اٹھانی پڑی اور یہ اس سے کچھ کہنے کو ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور آمت الناس کی ہدایت کے لیے مسیح ماؤد مہدی ماؤد علیہ صاحب السلام کو مبوس فرمایا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت فرمایا کہ ید الحرب کہ جنگ ختم جنگ جہاد کو موقوف کر دیا تو اس کو سن کر اس کی نافرمانی جب کی گئی تو اللہ تعالیٰ پھر سدا کے طور پر یہ ہوتا ہے اب ظاہر صاحب آپ کو پچھلے پروگرام میں یاد ہوگا کہ کسی نے ہم پر یہ الٹا اعتراض کر دیا کہ آپ اپنے جو عقیدے ہیں ان کو درست کریں آپ کا یہ عقیدہ جو ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے یہ آپ کا غلط عقیدہ ہے تو میں نے ان سے عرض یہ کی کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں یہ مودودی صاحب کا ہے اور میں نے حوالہ ان کا حوالہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیا تھا لیکن آج صرف اسی جو ہمارے سننے والے کالر ہیں پروگرام سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ مودودی صاحب کا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کی کتاب ہے الجہاد فل اسلام صفحہ دو سو سولہ اور اس میں وہ فرماتے ہیں مودودی صاحب اور مودودی صاحب ہمارے تو کوئی عالم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے وہ جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم ہیں بانی اور ہاں جی بالکل اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن صفی صاحب ذرا غور فرمائیے جی ہاں بالکل لیکن جب وعض و تلقین کی ناکامی کے بعد دائع اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا ظاہر صاحب آپ بھی چند پروگرام پہ یہ حوالہ پڑھ چکے ہیں جی. لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر میں نے کہا جی جی. بتا دیا جائے اور پھر فرمایا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی تو اس کی وجہ یہی بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پر ان پردوں کو چاک کر دیا جو دنوں پر پڑے ہوئے تھے تو یہ محدودی صاحب کا فرمان ہے جب آپ نے یہ کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے بانی بھی ہیں تو مجھے ایک اور بات ان کی یاد آ گئی اب پاکستان میں جو ہو رہا ہے کہ اقتدار کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا نام لے کر وہ اقتدار کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی اور لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن عجیب عجیب باتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جس کو ہم دہرا بھی نہیں سکتے جی اس کو سینسر کر بھی نہیں سکتے ایسی ایسی غلیز باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اب مودودی صاحب یہ جو سوچ ہے میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ یہ جو اقتدار کے پیچھے ہے سوچ کہ اقتدار لینا ہے آج یہ حوالہ بھی سنیے گا اور آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ بھی غور کریے گا کہتے ہیں کہ جو کوئی حقیقت میں یہ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں جی جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین میں فتنہ و فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خل کے خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض سنیے گا اس کے لیے محض وائز اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے اسے اٹھنا چاہیے اسے اٹھنا چاہیے اور غلط اصول کی خا... کی حکومت کا خاتمہ کر کے غلط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقے کی حکومت قائم کرنی چاہیے جی اب یہ یہ تو کھلا آ... آپ نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سامعین کی رائے کیا ہے اور کیا بات کرتے ہیں اس لحاظ سے دیکھتے ہیں لیکن امتیاز صاحب آج کل بھی ایک جہاد کا غلغلہ ہے اور وہ ایک اتنی غلط تعلیم اف ایک عالمی طور پر دی جا رہی ہے واقعہ آسٹریلیا میں ہو واقعہ امریکہ میں ہو واقعہ یورپ میں ہو وہ پیچھے کوئی ایک تنظیم کہہ دیتی ہے اور وہ جہاد کا نام لے کر بات کرتی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی بھی کہا اور نام میں بھی اسلام رکھا اور ناؤزب اللہ آ, کلمہ اور اللہ کا نام لے کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے آپ اگر آپ نے ہمارا سامین نے پروگرام پچھلا سنا ہو اس जी. میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفت گفتگو کی تھی اور اور جو اس کے پیچھے جو نفسیات نفسیاتی چیز ہے کہ کس طرح نفسیات کو انوالو کیا جاتا ہے کس जी. طرح ان لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو پک کیا جاتا ہے چنا جاتا ہے جو زیادہ سسیپٹیبل ہیں ریڈیکلائز ہونے کے جس کی بروکن فیملیز ہیں یا تھے یا دماغی حالت درست نہیں تھی کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور تو آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ ایک نیا پہلو اس کا لینا چاہتے ہیں تو میرے ایک دوست ہیں بڑے چھوٹے پیارے بھائی بھی ہیں ان سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو آپ ان کا ذرا تعارف کروا دیں پروگرام میں پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ سامین آج بیڈیو <تصفح> اہودیہ میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں اور ثاقب محمود صاحب ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثاقب <تصفح> صاحب کے بارے میں اپنے سامعین کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرمنالوجی میں انڈر گریجویٹ کی ڈگری کی تھی اور اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سوشیو لیگل اسٹڈیز کے اوپر یعنی آپ نے یعنی سماجی اور قانونی تحقیق کے اوپر کام کیا اور اس دوران آپ کا جو خاص میدان رہا وہ ایسی ہی تنظیمیں جن کا ذکر کیا گیا بلکہ آپ نے کافی ایک تفصیلی میں یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک تحقیق بھی کی ہے آئی ایس کے اوپر یا داعش کے اوپر اس پہ ہم آج بات کریں گے اس وقت آپ یو آف ٹی یعنی یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں لا اسکول کے طالب علم ہیں صرف آگے بڑھ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ ایک حقیقتاً ایک علمی اور قلمی جہاد کر رہے ہیں تو یہ بات غلط نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اور خاص طور پر اگر اس قسم کا کام ایک نوجوان کی طرف سے آئے تو اس کو بڑی جتنی اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں وہ کم ہے کیونکہ آج کل کے دور میں صرف مسلمان جو نوجوان ہیں ان پر ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جا کہ یہ کہیں ریڈیکلائز نہ ہوئے ہوں تو ثاقب صاحب نے ایک مفصل تحقیق کی ہے اس موضوع کے اوپر جو ہے آئیسس کے اوپر ٹھیک ہے تو میں ثاقب صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلے تو یہ جو آپ نے ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا موٹا موٹا اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں جی بالکل زاکل امتیاز صاحب سو میرا جو میں نے ایک پیپر لکھا تھا اپنے ماسٹرز ڈگری کے لیے اس کی جو مین ٹاپک میں جو فوکس تھا وہ صرف ایک سوال تھا وہ تھا کہ جو آئیس اپنی پراپر گینڈا کریٹ کر رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہے اس میں کیا ہے جو ویسٹرن ورلڈ میں یوتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے ان ویڈیوز میں کیا آئیس ڈال رہی ہے کہ یہ اتنی ایک پاورفل ویڈیو اور پراپر بن جاتی ہے یہ میرا بہت سمپل کویشچن تھا جو میں نے تقریباً 100 ہنڈریڈ پیجز کا ایک تیس لکھا ہے اس کے متعلق اور میں نے اپنا پیپر شروع کیا تھا آئی سیز کے اوریجن کے اوپر سمجھنے کے لیے کہ آئی سی شروع کس طرح ہوئی اور پھر اس کے بعد شروع میں انہوں نے اپنے پاپا شروع کی پھر انہوں نے اپنی گانے ایفرٹس کو بہت ہی اچھا کر لیا تھا اس کو میں نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کی تھی پھر میں جو مین ایلیمنٹ تھا وہ دیکھنا تھا کہ آئی کی جو پاپر ہے وہ بناتے کس طرح وہ انٹرنیٹ پہ کس طرح دا ڈال ڈالتے ہیں کہ اتنی زیادہ دنیا کو نظر آتی ہے اور پھر اس کی کانٹینٹ کیا ہے اس لیے اس میں, میں نے کافی ریسرچ کی تھی اور پھر اینڈ پر آ کے میں نے تھوڑے سی کنکلوژ بنائی تھی اس کی کانٹینٹ کے متعلق کہ جو آئی سی ہے وہ اپنی کانٹینٹ کو بہت زبردست قسم کی کانٹینٹ بناتے ہیں ان آف uh, ان کی جو پروڈکشن ویلیو ہے اور جو کانٹینٹ ہے وہ بہت اسلام کے بارے میں بات کرتی ہے وہ قرآن مجید کی آیاتیں استعمال کرتے ہیں اور ساتھ اگلے سین میں وہ کوئی سوسائڈ یا ہارمسائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں اس سے اس پہ میں, میں نے کافی ریسرچ کی تھی چلیے بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ یہ بڑا کام کیا آپ جی نے اس پہ محنت کی ہے <تصفح> <تصفح> کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم آپ سے باری باری پوچھتے جائیں گے جی بکر تو زاہد صاحب کو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ جو آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے اس کے اندر آپ کیا ہیں کہ ان کا یہ پیغام کس طرح ہوتا ہے کہ کیسے وہ کنونس کرتے ہیں جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی جو ویڈیوز بناتے ہیں آپ نے ذکر قرآن کریم وغیرہ کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن ایک جو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہی کوئی علم نہیں ہے اسلام کا یا کوئی اس کے اندر خاص کے اندر وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں بھی ان میں شامل ہونا چاہیے جی سو جو میں نے ریسرچ کی تھی اس کے متعلق میں بس پہلے کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ریسرچ کیا اور سارے جو اکیڈیمک اکیڈیمکلی جو کنسنسس ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جہاں پہ تھوڑی سی کانفلکٹ ہے اور تھوڑا سا کنسینسس نہیں ہے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا صرف جس پہ کافی اگریمنٹ ہے جو آپ بات کریں ویڈیوز میں ہوتا کیا ہے ایس پہلے سمجھنا چاہیے وہ کس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے پہلے بات کی تھی امتیاز صاحب نے بات کر رہے تھے کہ یوتھ جو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتے ہیں وہ ایک فنامان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں انگلیش میں اس کو کیا جاتا ہے اے ڈبل سینس آف نان بلانگنگ بیسکلی جو یوتھ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتے ہیں جو ان کے ماں باپ یہاں کینیڈا امریکہ یا بریٹن میں ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے کے ساتھ اتنا اچھا اتنی سے اتنا افیلیٹ نہیں کر سکتے اور تعلق جو ہے جو والدین کا کلچر ہوتا ہے جیسے پاکستانی یا ہندوستانی کلچر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے ان کا وہ روٹس نہیں ہوتی جی کیونکہ بالکل. وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں باہر کے معاشرے میں جی مغربی معاشرے میں جی بالکل اور جو وہ جو یہاں پہ یوتھ پیدا ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی اس کلچر میں بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو کوئی ڈسکرمینیشن ریسزم وہ بھی فیل ہوتی ہوتی ہے اس لیے پھر وہ ایک مڈل جگہ رک جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ہوتی ان کی آئیڈینٹی کیا ہے <coughs> اور میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ سب لوگ آئیس <coughs> پہ چلے جاتے ہیں لیکن اس پوزیشن پہ آ کے وہ بہت ونربل ہو جاتے ہیں اور اگر یہاں پہ یوتھ کینیڈا امریکہ یا یورپ میں اس پوزیشن ونربل پوزیشن پہ ہیں پھر اگر وہ آئیس ایس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ کافی متاثر ہو جاتے ہیں ان <coughs> ویڈیوز کے دیکھ کے اب میں آتا ہوں کانٹینٹ کے اوپر جی آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ساری سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ چیز آپ نے سٹڈی کی تو ظاہر ہے جب ثاقب آپ نے پڑھا ہوگا تو اس سارے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے کچھ ایویڈنسز یعنی کچھ گواہی کوئی معلومات آپ نے لی ہوں گی ریسرچ کی ہوگی جو لوگ اس میں گئے ہیں اور جو لوگ وہاں ہیں سوال یہ بڑا اہم ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر ان کے پراپوگینڈا سے متاثر ہوئے اس میں شامل ہوئے یہ دوسرا اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ پراپاگنڈا ان تک پہنچے یعنی ایسا ایک کانٹینٹ بنایا جائے جو کانٹینٹ ان کو ان پر اثر کرے انہیں وہ چیز دکھائی جائے جس کے اثر میں وہ آئیں اور اس کے ساتھ اگر اگر میں ہوں کوئی بھی کام کرتا ہوں انسان کی نفسیات ہے کہ اسے اس کام کا ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے اسے اس کام کے بدلے پتہ چلے کہ مجھے ملے گا کیا تو آپ نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ کیسے کانٹینٹ بناتے ہیں کیا چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو اس میں یعنی نوجوانوں کو یوتھ کو اس میں شامل کرنے کے لیے کیا خاص حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں جی جو آپ نے بات کی تھی وہ کانٹینٹ بناتے کس جی ہیں وہ آئیس ایس نے بقاعدہ اپنی میڈیا سز بنائی ہوئی ہیں اب ایرانسیاں جی جو ان کے ریجن انہیں بنایا ہوا ہے انہیں ہر علاقے میں سپیسیفک میڈیا سرز بنائی ہوئے ہیں جن کا صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے چیزیں ریکارڈ کرنا ان کو ایڈٹ کرنا اور ان کو ایک ویڈیو بنا کے پھر انٹرنیٹ پہ ڈالنا ہے ان کی میڈیا سلس بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ انہیں ایک سیل بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے الحیات میڈیا سینٹر جو صرف ویسٹرن آڈینسز کے لیے چیزیں اور ویڈیوز میں ہیں اچھا ٹارگیٹ کرتے ہیں ٹارگیٹڈ پاپا گنڈا ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے فرینچ میں ہوتی ہے جرمن میں ہوتی ہے ساری جو یورپین لینگویجز اور نارتھ امریکن لینگویجز اس میں وہ ویڈیوز بناتی ہیں اور ان کے باقی میڈیا سلز کوئی عربی میں ہوتی ہیں کوئی رشین میں ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ ٹارگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اسی جو میری ریسرچ تھی وہ زیادہ الحیات میڈیا سینٹر کے اوپر فوکس تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا وہ ویسٹرن لوگوں کو کس طرح ٹارگیٹ کرتے ہیں اور آپ نے بات کی آپ ویڈیوز کے بارے میں ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو وہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ بہت اگر آپ دیکھیں آپ کو موقع ملے وہ بہت ہالی ووڈ ٹائپ ویڈیوز لگتی ہیں اور اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ آئیسیز باقاعدہ انٹینشنلی اپنی جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ ہالی ووڈ کو کاپی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ویسٹرن آڈینسز ہیں ان کو اس قسم کا کانٹینٹ پسند ہے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں صرف اس اسٹائل کو کاپی بھی کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں کافی اسٹرینج جب میں نے شروع کی تھی اپنی ریسرچ میں نے تقریباً فورٹی ففٹی آئیسیز پوری دیکھی اور جب میں پوری یہ ویڈیوز دیکھی ہی ہیں میں نے وہ بہت اسٹرینج جگہ تو وہ کتنی ہالی ووڈ کو کاپی امیٹیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک اس آپ کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ نے بہت اس کا تھور اسٹڈی کی ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یود کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں لیکن پھر اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا کہ یہ یوتھ جون سی ہے یہ زیادہ سسپٹیبل ہے تو اس کو کس طرح وہ ٹیکل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں جی یہ کویشچن آ گیا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈسمینیشن وہ اپنے میسیج کو سپریڈ کس طرح کرتے ہیں ڈفرینٹ آڈینسز میں اور اس کا بہت سمپل ایک سوال ہے سوشل میڈیا آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا اتنا بڑا ایک فنامنان ہو گیا ہے کہ جو آئسس ہے وہ اس نے بہت اچھی طریقے سوشل میڈیا کو لے کے استعمال کی اپنے میسیج کو اسپریڈ کرنے کے لیے اور یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ اگر ایک میسیج کرتے ہیں آن لائن تو وہ ایک دم سے وال فائر کی طرح ہر جگہ اسپریڈ ہو جاتی ہے بہت ساری تھرڈ پارٹی ویب سائٹس اس کو اپلوڈ کر لیتی ہیں اسی اگر ایک دفعہ ایک ویڈیو آن لائن چلی گئی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے انٹرنیٹ سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر جو یوتھ ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بس تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے یا ٹویٹر پہ تھوڑے ایک دو گھنٹے لگائے ان کو ایزیلی ایک لنک مل جائے گا جو کلک کر سکتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ آئی سی باقاعدہ بارس اور بار جو انٹرنیٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتی ہے اپنے میسیج اسپریڈ کرنے کے لیے اور کافی آ, کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ ایک سیلس بنائے ہوئے جو ان کے صرف مقصد ہے وہ ایک میسیج کو لیں انٹرنیٹ پہ ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں اور پھر ڈسیپیئر ہو جائیں پھر کوئی ان کو ڈھونڈ نہیں سکے اور hmm. کافی لوگوں کے پاس صرف ایک نہیں ان کے پاس پتہ نہیں سو کے قریب اکاؤنٹس جو استعمال کرتے ہیں لنک شیئر uh, کرنے میں تو یہ جو ان کا پروپاگینڈا جو یہ کر رہے ہیں اس کو آپ نے جو پڑھا ہے اس میں کیا ہے ان کا ذریعہ تو آپ نے بتایا ہے لیکن یہ بتائیں کہ جو پراپرگنڈا کر رہے ہیں اس سے روکا کیسے جائے اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے کس طرح ہم جو ہے اس کو ان کے پراپرگنڈے کا اثر کم کر سکتے ہیں جی سو اصل کی بات یہ ہے کہ جو میں نے ریسرچ کی تھی جو میں نے ایک آنسر پرپوز کیا تھا وہ ہے کہ ہم جو میڈیا ہے ویسٹرن میڈیا ہم بہت زیادہ یہ اٹینشن دیتے ہیں جو یہ نگیٹیو آرگنائزیشن ہوتے ہیں انٹرسٹ آرگنائزیشن ایک ایگزامپل ہے ہم ان کو اتنا اٹینشن دیتے ہیں کہ جو لوگ متاثر ہو سکتے ہیں ان وہ متاثر ہو جاتے ہیں یا ان کو ایک ایونیو مل جاتا ہے وہ آئی یہ کہہ رہا ہے پھر اپنی جگہ خود یہ ریسرچ کرتے ہیں پھر ان کو وہ ویڈیوز ملتی ہیں پھر وہ دیکھ کے پھر متاثر ہو جاتے ہیں جو میں نے آنسر پرپوز کیا تو وہ کہ ویسٹرن میڈیا کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کو ان کو بھی اٹینشن یا ایئر ٹائم دینا ہے جو وہی چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ پازیٹیو لائف کہ وہ, وہ اسلامی گروپس ہیں لیکن ایک پازیٹیو چیزیں کر رہی ہیں سوسائٹی میں فار ایگزامپل بلڈ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یو نو مسلمس فور لو مسلمس فور ٹالرینس اس طرح کی چیزیں وہ ان آرگنائزیشنس کو مور ایکسپوجر دیں ان کو کور کریں اگر وہ اس طرح کریں گے پھر جو آئی کی جو کوریج وہ اس کو اور بھی کر سکتی ہے جو لوگ متاثر ہونے والے ہیں وہ شاید اس سے متاثر ہو جائیں شاید جو وائنڈ ایکسٹریمزم ہے اس سے نہیں ہوئے بہت شکریہ بات آ آخر میں جا کے امتیاز صاحب ایکسٹریمزم اکس پر ہی جی کہ یہ ایکسٹریمزم کو یعنی ایک شدت پسندی کو آگ دیتے ہیں اور اس شدت پسندی میں جو بات سمجھ میں آئی ہے ایک ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے آپ کو ہیرو بھی سمجھے گا جی اور ہیرو سمجھنے کے ساتھ اس کو کچھ کمائی بھی ہو جائے گی اس کو شاید پیسے بھی دیتے ہیں جی. اور اگر پیسے ملیں اور ہیرو بھی بن جائے اور آخر میں اس کی آخرت بھی سمر جائے ایسے جی. ہی کچھ پیغام دیتے ہیں جی بالکل اگر ان ویڈیوز دیکھیں وہ جو ریورڈ سسٹم ہے جی. وہ بہت پریویلنٹ اور آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہے کہ وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد جا کے آئی ایس کو جوائن کرے اس کو اتنے پیسے ملیں گے اس کو گاڑی ملے گی اس کو گھر ملے گا اس کی شادیاں صرف ایک ایک دفعہ نہیں ہوئیں گی اس کو چار چار بیوہیں ملیں گی اور انہیں اپنے سلیب ٹریڈ بھی بنائی ہوئی جو بہت ہی عجیب قسم کی انہیں راشن بنایا ہوا اس کے لیے لیکن کہتے ہیں وہ اپنے اس لیے انہیں بہت زیادہ انسینٹیو بنائے ہوئے مردوں کے لیے لیکن ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کانٹینٹ کا جی وہ تھوڑا ہو گیا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ کہ جو آئی اپنی ویڈیوز کریٹ کرتا ہے وہ جو ویورز ہیں ان کو ایک پوزیشن پہ ڈال میں ڈالتا ہے وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں وہ ایک دنیا کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں اسلام اور دو ویسٹ وہ ایک ورلڈ کریٹ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو چوز کرنا ہوتا ہے وہ اسلام کو چنے یا اپنی دین کو وہ یہ بار بار یہ سوال دہراتے رہتے ہیں اپنے ویڈیوز میں اگر ایک یوتھ بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور وہ کہتے ہیں میں مسلمان اور یہ کویشچن بار بار اس سے پوچھا جائے پر اس کو ایک چوائس لینی پڑتی ہے اس سے کافی ہم, ہم نے دیکھا ہے ٹوینٹی ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ انٹل ناؤ ہم اس کا افیکٹ دیکھ سکتے ہیں تب یہ بتائیں کہ ایک بندہ ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے پیرس میں بیٹھا ہوا ہے یا کی, کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح نہ کوئی ان کا لنک ہے کس طرح یہ لوگ اپنا مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں آئیس یہ ایک بات آ جاتی ہے ایک آئیڈینٹٹی کی जी. اگر بندے کو اپنی لائف کا مقصد نہیں پتہ اگر آپ کو کوئی بتا رہا آپ کا یہ لائف میں مقصد ہے اگر آپ یہ دو تین کام کریں آپ دنیا میں بھی خوش ہوں گے آخرت میں بھی خوش ہوں گے اور بہت ہی ایزی ہے آپ نے بس جا کے تھوڑی سی لڑائی کرنی ہے आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सबको सिंपल क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट आंसर मिल जाए फिर वो लोगों को मुतासर करते हैं वो वो आईसी के वीडियोज़ देखें बहुत ही सिंपल उनके मैसेज़ होते हैं कि आप यह करें आपको यह मिलेगा और अगर आप यह करेंगे आपको आखिरत में आप जन्त में जाएँगे आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें آپ کو ریوارڈ وغیرہ ملے گا اس لیے لگتی ہوں جو ان کی سمپل آنسٹرز ہیں وہ کافی پاورفل ہوتے ہیں چلیے بہت بہت بہت شکریہ ثاقب محمود صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی تحقیق کو ہمارے ساتھ شیئر کیا آپ نے بتایا ہم آپ کو آل دا بیسٹ وشیز فارس جو آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہیے یہ حقیقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقی جہاد ہے اسی کی آج ضرورت ہے اور اس ضرورت کو لے کے آگے بڑھنا ہے آپ اپنی ریسرچ کو عام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہی جیسے کہ امتیاز صاحب بھی آپ نے ہمیں بتایا زاہد صاحب بھی ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے بہت سے کام ہم کر رہے ہیں جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو آلٹرنیٹس دیتے ہیں ان کو متبادل جی. بھی فراہم کرتے ہیں تو جی. میرا خیال ہے اب ہم بات کریں گے متبادل کے اوپر بھی کہ کیسے اگر ایک یہ تصویر ہے تو دوسری تصویر کیا ہے لیکن اس سے پہلے ثاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو اہم میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے اپنے خیالات کے اپنی تحقیق کا آپ نے ہمارے ساتھ آ, اس کو شیئر کیا ہے آ, بہت بہت شکریہ اور امتیاز صاحب صاحب جی. کی طرف سے بھی ثاقب صاحب آپ کا بھی میں بھی بہت من, آ, منمون, آ, ممنون ہوں کہ آپ نے آ, اپنی ریسرچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور آ, آ, دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو آئسس ہے <تصفح> اس کی جو آ, جو نیوکلس ہے وہ آ, ان کی سو so کالڈ خلافت ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کو جو رلیجسلی ہائی جیک کیا ہوا ہے ان لوگوں کو ٹھیک ہے اور وہ آ, ابو بکر البغدادی جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کا عام کرو جو ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ بلیو کرتے ہیں ان کو ان کو نوازو جو نہیں مانتے ان کو قتل کر دو جس کی آپ نے ثاقب صاحب نے بھی ذکر کیا ویڈیوز کا اور جس طرح وہ اپنا فیر پھیلاتے ہیں سارا تو ایک طرف تو یہ خلافت ہے اور ایک طرف وہ خلافت ہے جو جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے اور اس کا قیام دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے تحت ہوا کہ سما تکون و خلافت العلام ناج نبوع کہ آخری زمانے میں خلافت علام نہاج نبوت قائم ہوگی تو حد اقتص مسیح محدود کے وصال کے بعد خلافت حق کا اسلام میں قائم ہوئی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خلافت اب تک چل رہی ہے اور ایک طرف یہ خلیفہ ہے جو لوگوں کو اور اسپیشلی نوجوانوں کو کہہ رہا ہے کہ معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جائے اور ایک طرح وہ خلیفہ ہے جو نوجوانوں کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی بچاؤ ٹھیک ہے اور مختلف طریقے ہمیں وہ خلیفہ تالمسیح اس پہ گائڈ کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح یوتھ نے نوجوانوں نے لوگوں کی لوگوں کو واپس دینا ہے تو اس ضمن میں جماعت احمدیہ بہت سارے کام کرتی ہے یوتھ کے ساتھ مل کے اور یوتھ کو انوالو کرتی ہے ان کو ایک سینس آف بلانگنگ دیتی ہے اور ان کو اسلام کی تعلیم کا پرچار کرتی ہے ان کو اسلام کی تعلیمات سکھاتی ہے اب قرآن کریم کی ظاہر سب تعلیم کھلی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ من اہیا فق انماں آہیان اہیاناسہ جمیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اسے زندہ رکھا یعنی ایک جان کو زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا تو یہ انسانیت کی اسلام کی تعلیم ہے تو ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں اور یہ خلیفۃ المسیح کی رانمائی کے ذریعے ہوتا ہے اور اس اس ضمن میں ہم بہت سارے مختلف آ، انیشی آ، پروگرام انیشیٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑا جو انیشیٹو ہے ظاہر صاحب وہ مسلم فار لائف ہے جس میں اکثر جو مسلمان یوتھ ہے وہ بلڈ ڈونیشنس دیتی ہے تو اسی زمین میں ایک قریب ہی میں ایک پروگرام ہوا یہاں پہ جماعت احمدیہ کے جو نیشنل ہیڈ کواٹر ہیں وہاں پہ اور کینیڈا میں کہ ایک بلڈ ڈونیشن کا بلڈ ڈرائیو کا انتظام کیا گیا ٹھیک اور ہم نے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ سارا اس کو سپروائز کیا ان کو ہم نے ساتھ لے کے آئے ہیں تو دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں گے طاہر احمد صاحب تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کے قائل نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی باتیں کرتے چلے جا. جائیں اور پیچھے کوئی عمل نہ ہو جا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ جو ہماری باتیں ہیں وہ اس کو بیک کرتا ہے الحمدللہ یہ الحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ دیکھ لیں جماعت احمدیہ کی ایک سو بیس پچیس سال کی تاریخ میں آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملے گا ایک نوجوان نہیں ملے گا جو ریڈیکلائز ہو یا جس نے کوئی دہشت گردی کا واقعہ کیا ہو تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ خلافت کی برکت ہے کیونکہ خلافت ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے تو یہ ہے ان اللہ تعالیٰ میرا خیال ابھی ہم نے اور کرنا جی ہاں میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا طاہر صاحب کو ہم تھوڑا سا انتظار کرائیں گے طاہر صاحب بات یہ ہے کہ دس بجے ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر جاتا ہے ہمارے سامعین جو مستقل ریڈیو احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہیں ریڈیو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتوار کے شب جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے سامعین آٹھ بجے سے 10 بجے تک ہم کے ساتھ رہتے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جبکہ کہ دس بجے سے لے کر نصف شب یعنی بارہ بجے تک کا جو پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے اس پروگرام میں ہم عمومی طور پر ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے ایسے لوگ لے کر آتے ہیں ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو میدان میں عمل کر رہے ہیں یعنی وہ جنہیں ہم کہتے ہیں ان دا فیلڈ جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ ان باتوں کو حقیقی روپ بھی دیا جاتا ہے اور جہاں ایک طرف ہمارے نوجوانوں کے ذہن دہشت گردی کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں جہاں انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جان لے لینا بہتر ہے خون بہانا بہتر ہے وہیں اللہ کے فضل و کرم سے احمدیہ مسلم جماعت حقیقی جہاد جو کر رہی ہے اس میں زندگیاں بچانے کی بات کی جاتی ہے اس میں لوگوں کی خدمت کی بات کی جاتی ہے اس میں وطن سے محبت سکھائی جاتی ہے انہیں چیزوں کے ساتھ اسلام کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ ہے جس کو ہم جہاد اکبر کا نام دیتے ہیں تو سامعن یہ سلسلہ گفتگو کا ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا اب وقت ہے ریڈیو احمدیہ میں جہاں ہم اپنی فریکوئنسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر جاتے ہیں تو آپ سے ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر ملتے ہیں تب تک کے لیے سفیر راجپوت کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے اجازت دیجیے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک منٹ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. Ahmadiyat zindaba Ahmadiyat zindaba You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zindaba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 कदम बढ़ाते जाएंगे अहम्मदीयत जिंदाबाद अहम्मदीयत जिंदाबाद अहम्मदीयत जिंदाबाद अहम्मदी